جو, جو ہیں نو ماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں و مل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں وامل پار ہے یا رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول الله و علی الیک و اصحابک یا حبیب الله الصلاه والسلام علیک یا نبی الله و علی الیک و اصحابک یا نور الله متو مت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اعلی حضرت کے کلاموں کو سمجھنے سیکھنے اور سننے کے لیے اس سلسلے میں ہم سب حاضری دیتے ہیں اور الحمدللہ جیسے جیسے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے عظمت رضا میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سن کر عشق رسول کی شمع جو ہے وہ دلوں میں ہم سب کے فروزہ ہوتی چلی جا رہی ہے میربی چیسلامی بھائیوں آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ کلام جس کو اگر شاعری کی دنیا کا جی ہاں فقط نعت کی دنیا کا نہیں شاعری کی دنیا کا شاہکار کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کیونکہ امام عشق و محمد حضرت کا یہ کلام ایک زبان میں نہیں دو زبانوں میں بھی نہیں تین زبانوں میں بھی نہیں بلکہ یہ کلام چار زبانوں میں لکھا گیا عربی فارسی اردو اور ہندی اچھا ان چاروں کلاموں کو چاروں زبانوں کو مکس کر کے ایک کلام تو لکھا گیا جس پر آج بھی فن شاعری کے اساتذہ حیران ہے کہ یہ کیسا کلام ہے لیکن کمال یہ ہے کہ جب چار زبانوں کا کوئی کلام ہو تو پڑھنے والا تو وہی ہونا چاہیے جو چاروں زبانیں جان سکے مگر آج دنیا کے کونے کونے میں چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو نوجوان ہو یا دیر عمر کا کوئی شخص ہو اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو یہ کلام بالکل روانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں اور حیرانگی ہے کہ چار زبانوں کو روانگی کے ساتھ پڑھنا یعنی پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں چار زبانوں کو پڑھ رہا ہوں یعنی یہ وہ کمال ہے یہ وہ روانی ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی کیونکہ اسلامی بھائی اس نات میں موج رواں کا ترنم بھی ہے اور نسیم سہر کا تکلم بھی ہے یہ کمال کا کلام لکھا اب رقت نہیں ٹوٹتا اس کلام کا پہلا جب میں شعر پڑھوں گا تو شاید آپ سب کو یہ کلام آپ نے سنا ہوگا لم یاتی نذیرو کسی نظرن مثلے لے تو نشد شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سرسو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا اب ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو آج پتا چلے کہ یہ چار زبانوں میں کلام لکھا گیا ہے ہر مصرا کسی اور زبان کا ہے دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی چیز کو ملانا چاہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلا مصرا اگر آپ عربی میں لکھیں تو اب اسی کا ترجمہ آپ فارسی میں لکھ دیں پھر اسی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ اردو میں لکھ دیں پھر ہندی میں لکھ دیں یہ تو پوسیبل ہے لیکن ایک ہی بات کی تسلسل کو ایک ہی بات کی کنٹینیوٹی کو یعنی جہاں بات عربی میں ختم ہو وہاں بات فارسی میں شروع ہو جائے جہاں فارسی میں ختم ہو وہاں ہندی میں شروع ہو جائے اردو میں شروع ہو جائے اور تسلسل بھی نہ ٹوٹے وزن بھی باقی رہے یہ جو شعر اور شاعری کی دنیا کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اٹس یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کمال کر دکھایا اعلیٰ حضرت نے اور پھر اس کے مکتے میں جو کلام جو بات کی ہے جب اس مکتے کی باری آئے گی تو آپ سنیں گے پھر کیوں نہ ہم بے ساختہ کہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے گوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے مدحت میں گونج اسلامی بھائیوں آج اس کلام کو سننا ہے جو چار زبانوں میں ہے لم یاتی و فی ندرنگ مسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تاج تو سر سرسو تجھ کو شہے دو سرا جانا اب لمبیاتی ندی کا فی ندن حضور پیارے آکارت اسلام کا مثل کسی کو نظر ہی نہ آیا کیونکہ ہے ہی نہیں آگے بات کیا مسلے تو نہ شد پیدا جانا اے محبوب تیری طرح کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جگ راج کو تاج تو سر سو یعنی سارے جہاں کا تاج آپ کے سر پر ہی سجتا ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا آکا ہم نے جان لیا کہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں ذرا ربت دیکھیے پاس جیسا کوئی آیا نہیں نہ بنایا گیا سارے جہانوں کے تاج جو ہے وہ آقا کے سر ہیں اور پھر فرماتے ہم نے بھی جان لیا کہ آپ ہی دونوں عالم کے بادشاہ ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے اگر حضرت احسان بھی ثابت جو شاعر رسول ہیں میرے آقا کے صحابی ہیں کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں وہ احسن کلم ترکت تو آئی وہ اجمل امن کلم خلکھتا مبر قد خلک تا کماتا کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسا جمیل جو ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے آقا آپ کو ایسے بنایا گیا ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے سبحان اللہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری کا صدقہ لے کر آلہ حضرت کے پیارے انداز میں چار زبانوں میں گویا ہماری تربیت فرما رہے ہیں آئیے بھی شیر کو ترز میں سنتے ہیں لم لمیاتی نظیر نگر مسلے تو نش پیدا جانا جگراج راج کو تاج تو سرسو ہے تجھ کو شہ دو سر آ جانا ہے تجھ کو تو شیر سنیے البحر علا والبوجتغا پن بے قصو طوفا ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیہ پار لگا جانا کیا لکھتے ہیں اللہ حضرت یا رسول اللہ البحر علا والموجتغا سمندر اونچا اور بہت گہرا بھی ہے اور موج تغیانی پر ہیں من بے قصو طوفا ہوش ربا آقا میں آجز ہوں اور طوفان ہوش اڑا رہا ہے ذرا غور کیجئے سمندر کے طوفان کی بات ہو رہی ہے مگر ربت نہیں ٹوٹ رہا عربی میں بات شروع کی جوائنٹ کیا فارسی سے من بے کسو طوفان ہو روبا یا رسول اللہ یہ اس طوفان میں میرے ہوش اڑے جا رہے اتنا زبردست طوفان ہے اب بے بےکس ہوں پھر آگے لکھتے ہیں منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا اب اردو آ گئی ہے کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ میں بھور میں ہوں پھنس گیا ہوں اور ہوا بھی جو ہے وہ مخالف سم سے چل رہی ہے موری نیا پار لگا جانا آقا میری اس کشتی کو میرے اس بیڑے کو جو آج مشکلوں کے بھور میں پھنسا ہوا ہے آپ ہی کرم فرمائیے اور اسے پار لگا دیجئے کیا پیاری التجا ہے نبی پاک علی علیہ رات و اسلام کی بارگان ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے مدنی چلے کے ناظرین کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے پھنسے ہوئے ہوں گے کچھ پرابلمز میں کیوں نہ آقا علی علیہ رات و کو اس انداز میں پکارا جائے کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے اور یہ مشکلیں آسان ہوں اور میں میرا یہ بیڑا جو ہے وہ خیریت سے پار لگ جائے ایمان سلامت لے کر میں دنیا سے جاؤں آئیے ان تصورات میں التجاؤں کو پیش کرتے ہوئے اس شیر کو سنتے ہیں البہر تغ من بے کسو طوفا ہوش روبا دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جانا البحر علا جانا سبحان اللہ،, سبحان اللہ اب آل حضرت کیا لکھتے ہیں یا شمس نظرت تی لیلی شبہ تیوہ رسی ارض بکنی توری جوت کی جھل جل جگ میں رچی میری شب نے کہہ رہے ہیں اللہ کی قدرت کے شاہکار سورج میری مصیبت کی رات تو ختم ہی نہیں ہو رہی مسائب اور سختی اور کسرت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ میری رات تو دیکھو میری اندھیری رات ہے میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے چاہے وہ گناہوں کا اندھیرا اسے مراد ہو سختیاں مصیبتیں آفتیں اور پریشانیاں ہیں چوبا طے رسی عرضے بکونی جب تو مدینے سے گزرے تو ایسا کرنا میری حالت میرے آکا سے عرض کر دینا وہ کبھی سبا سے کہتے ہیں کہ کبھی سبا سے کوئی شاعر کہتا ہے نا سبا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یا سورج سے کہا جا رہا ہے کہ سورج تو چمکاتا ہے ہر چیز کو مگر نے دیکھا کہ میرے پاس میرے آنگن میں کیسی رات ہے تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں غم ہیں دیکھ جب مدینے سے گزر ہو تو آقا سے میری یہ ارض کر دینا کیا ارض کرنا توری جوت کی جل, جل, جل جگ میں رچی آقا آپ کے نور سے تو سارا عالم روشن ہے آپ ہی کا نور تو سارے عالم میں ہے موری شب نے میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا آقا میری غموں کی رات ہے کہ وہ دن ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے گویا یہ التجا کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آقا آپ کے نور سے ایک عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا دیجئے میری بھی بھاگ جگا اے سورج تم جب بدینے سے گزرنا مدینے کے قریب پہنچنا تو میرے آقا سے یہ ارض کر دینا کیا شاندار انداز ہے اور یہ انداز بزرگوں نے اپنایا بہت سارے انداز میں نبی پاک علیہ سے کا انداز مولانا جامی رحمت اللہ تعالی ایک جگہ لکھتے ہیں نا نسیمہ جان بے گزر کن احوال محمد راہ خبر کن اے اے نسیم اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب تو بدینے کی طرف جانا میرا حال بھی لے جا اور میرے آکال اسرت وسلام سے میرا احوال بیان کر دینا تو بہرحال عشق کی باتیں ہیں ذرا غور سے سنیے اور اپنے غموں اپنی مصیبتوں کی التجا جو ہے اس کو دور ہونے کی التجا جو ہے پیارے آقا کے دربار میں امام اہل سنت کی زبانی آئیے ایس کرتے ہیں یا شمس چوبہ طیبہ رسی ارزے بکنی توری جوت کی جل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا میری شب نے نہ دن اللہ <تصفح> <منا تصفح> <شنسو نل> اللہ <تصفح> اب نبی پاک کی مبارک گیسو کا تذکرہ ہے اور کیا پیارے انداز میں ہے انا فی آتشو و سخا کاتم اے گیسو اے پاک اے ابرے کرم رنجن رنجن دو بوند ادھر بھی گرا جانا اعلی حضرت یہاں نبی پاک علیہ سرات السلام کے مبارک گیسوں سے کس طرح عرض کر رہے ہیں انفیو و سخا میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے ذرا اور کیجیے گا اپنی پیاس کی بات بھی ہو رہی ہے اور آقا آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتم ہے وہ کامل ہے وہ اکمل ہے اب کیا کہا جا رہا ہے اے گیسو اے پاک اے ابرے کرم اے پاک گیسو اے کرم کے بعد لوگ یار آکا کے مبارک گیسوں کو کرم کے بادل سے تشمی دی جا رہی ہے برسنہ رے رم جم رم جم ہلکی بارش برسانے والو رم جم رحمت کی بارش برسانے والو دو بوند ادھر بھی گرا جانا ادھر میرے اوپر بھی رحمت کے کچھ کترے گر جائیں ایک اور جگہ لکھتے نا برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برساد برسانے والے کیا خوبصورت انداز ہے گویا نبی پاک کی بارگاہ میں ان کے مبارک گیسوں کا صدقہ پیش کیا جا رہا ہے آکا آپ کے مبارک گیسو جو ہیں وہ کیسے برکت والے رحمت والے ہیں آکا ان گیسوں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت کی نگاہ ہو جائے ہم پر بھی کچھ رحمت کی بوندے ٹپک جائیں آلہ حضرت نے گیسوں پر جی ہاں جب باری آئے گی اس کلام کی پورا ایک کلام لکھا کمال کرتے ہیں اعلی حضرت بھی کبھی ایڑیوں پر کلام لکھا نبی یہ پاک علیہ اسرات اسلام کی کبھی گیسوں پر کلام لکھا کیا خوبصورت کلام ہیں چمنے تحبا میں سمبل جو سوارے گیسو پھورے بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو پھر لکھتے ہیں ہم سیا کاروںب تپش افگن شرا تیرے پیارے کے پیارے گیسو جب انشاءاللہ اس کلام کی باری آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آلہ حضرت نبی پاک کے مبارک گیسو کی تاریخ کس انداز میں بیان کی ہے تو بہرحال یہ شیر کتنا خوبصورت ہے آنا فی آتم اے گیسو اے پاک اے بر کرم رن جن رن جن رحیم والسلام علی وسلام علیہ رسول اللہ حدیب اللہ السلط ویا نبی اللہ علیہ نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 ر بوند ادھر بھی گرا جانا عالی حضرت یہاں نبی پاک علی سلاسلام کے مبارک گیسوں سے کس طرح عرض کر رہے ہیں انا فی عتشو اتم، میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے ذرا غور کیجئے گا اپنی پیاس کی بات بھی ہو رہی ہے اور آکا آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتم ہے وہ کامل ہے وہ اکمل ہے اب کیا کہا جا رہا ہے اے گیسو اے پاک اے ابرے کرم اے پاک گیسو اے کرم کے بادلوں پیارے آکا کے مبارک گیسوں کو کرم کے بادلوں سے کشمی دی جا رہی ہے برسنہ ری رم رم بارش برسانے والوں رم جم رحمت کی بارش برسانے والوں دو بوند ادھر بھی گرا جانا ادھر میرے اوپر بھی رحمت کے کچھ قطرے گر جائیں ایک اور جگہ لکھتے نا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی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 انفی آساکے پاک اے بر کرم رن جن رن جن دو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند انفی آپشو و ساخا مدینے سے جائی کی بات کی ہے اور کیا شاندار انداز بھی کی ہے ایک عاشق کا مدینے سے جدائی کے وقت کیا حال ہوتا ہے آل حضرت کیا لکھتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رہ تشنا لبک مورا لرجے درک درخبا سے ابھی نہ سنا جانا اس کا مطلب کیا ہے یا کافی اجلک اے میرے کافلے والو اپنے قیام کی مدت زیادہ کرو کیوں جلدی جانے کی باتیں کر رہے ہو کچھ اور بڑھا دو قیام کو کیونکہ ایک کافلے کے ساتھ اگر کوئی شخص جائے تو اسی کے ساتھ لوٹنا پڑتا ہے لیکن تیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی عاشق رسول کا تو سب کچھ بدینے میں نا وہ کیسے لوٹے تو الا حضرت ایک تصور جما رہے ہیں کہ قافلے والے لوٹنے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافلتی زیدھی اجلک اے کافلے والو اپنی مدت کو بڑھاؤ زیادہ کرو رہنے کی مدت کو بڑھا دو رہے بر حسرت تشنا لبک حسرت کے مارے پیاسے لبوں پر رہن کرو ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے ابھی پیاس مجھے نہیں ہے مورا جی ارا درک درک میرا دل گھبرا رہا ہے لرز رہا ہے تے با سے ابھی نہ سنا جانا مدینے سے جانے کی خبر ابھی نہ سنا اللہ حضرت نے یہ خیال یہ تخیل کئی مقامات پر عطا فرما ایک جگہ لکھتے ہیں نا رخ ستے کافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں برادر آل حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کیا خوبصورت انداز ہے اپنے قافلے والوں کو عرض کرنے کا یا کافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تش لبک مور لرجے درک درک تہبا سے ابھی نہ سنا جانا یا چنا جا زیر پت اپنی سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا اب ذرا اس کا مانا سمجھیے و شجوں دل زخمی ہے اور پریشانیاں بے شمار ہیں دل زار چنا جا زیر چنوں دل فریاد کنا ہے جان بہت کمزور ہے اپنا دکھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم میں آپ کے سوا کس سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا آپ کے سوا میرا کون ہے اس شیر کو اگر ایک اور شیر سے میں سمجھانا چاہوں تو بات بڑی اچھی انداز میں سمجھ آ جائے گی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے آقا آپ کے سوا کون ہے جس کو میں اپنے غم کا فسانہ سناؤں بہت ساری پریشانیاں آفتوں مصیبتوں خیالات کے ہجوم ہے اور میں جو ہے ان تمام ہجوم میں گھرا ہوا ہوں میں آپ کے سوا کس کو اپنی فریاد کروں امیر اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا مجھے مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے اسی طرح کا خیال امام بسیری رحمت اللہ تعالی نے اپنے مشہور قصیدہ کسیدہ شریف میں کیا لکھا یا اکرم کی مالی من أَلُوذُ بِهِ عِندَ حلول الحادث کا بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بڑا پیارا انداز ہے نبی پاک سے عرض کرنے کا کاش اس مبارک شیر کے صدقے کے ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں اور میرے اکا لیت السلام اس طرف بھی توجہ فرمائیں کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت الکل بشوش دل زار چنا جا زیر چنوں پت اپنی بت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا مجھے سکتا ہے بھائیو اب باری ہے آخری شیر کی جس کو مقتہ کہتے ہیں اور وہ نات کا گویا عطر ہوتا ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اس شیر میں تو ایک اور کمال بھی کیا ہے پہلے شیر سنیے بس خام اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناتق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا اب آلہ حضرت نے پھر غور کیجئے جی اتنا شاندار کلام لکھا تو ساری دنیا میں دھون تو پڑھنی ہے بس خامائے خام نوائے رضا احمد رضا کا کمزور قلم اور اس کی ناتواں صدا خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا یہ میرا انداز نہیں ہے کہ میں چار زبانوں میں اشار لکھوں یہ میری لائن بھی نہیں ہے پہلی بار یہ کام کیا ہے ارشاد احدہ ناطق تھا دوستوں کے اصرار نے مجھے مجبور کیا نہ چار اصرار پڑھا جانا مجبور ان کی فرمائش پوری کرنی پڑی جو شخص اس چیز کا پہلے عادی نہ ہو پہلی بار دوستوں کی فرمائش پر کوئی کام کرے اور ایسا پرفیکٹ کرے کہ جس پر بڑے بڑے شعراء کی عقل حیران ہوں یہ ابام احمد رضا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات جب بعض علماء نے لکھی اور یہ بڑی بڑی ہی پیاری بات آلاد حضرت کی ہے یہ ایک اور شعر کی میں مثال بھی دوں گا ارشاد احبا ناطک تھا اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ احبا یعنی دوستوں کا ارشاد ناطق یعنی انہوں نے مجبور کیا ریکویسٹ کی تو میں نے یہ کام کیا ایک تو جملے کا مطلب یہ بنتا ہے اچھا علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرار کیا تھا نا ان کا نام بھی ارشاد اور ناطق تھا اللہ ذرا غور کیجیے جملہ بھی بنا دیا اور ان دو افراد کا نام بھی شامل کر دیا سمجھ رہے بات کو کہ ارشاد احبا ناطق تھا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دوستوں کا ارشاد تھا اور اس لیے میں نے یہ کام کیا لیکن اس بات کے اندر ارشاد اور ناطق صاحب کا تذکرہ بھی لیا ہے اعلیٰ حضرت کے ایک اور کلام میں یہی بات یہی انداز ملتا ہے کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں جب اس کلام کی باری آئے گی تو بہت تفصیل سے اس کو بیان کریں گے لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں یہ کلام لکھا گیا ریاست نان پارا کا ایک نواب تھا لوگوں نے کہا اس کی مدا بیان کریں تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے ہے نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں پارا ہے نہ یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں لوگوں کی مدا بیاں کروں لیکن غور کریں تو نان پارا ذرا غور کریں جو اس ریاست کا نام تھا ریاست کا نام تھا نان پارا تو اس نان پارا لفظ کو کس انداز میں لائے کہ بات بھی پوری ہو گئی اور اشارہ بھی ہو گیا تو بالکل یہی انداز یہاں استعمال کیا ارشاد احبا ناطق تھا نہ نا چار اس راہ پڑا جانا میرا لفظ شیر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجیے کہ کیا آجی اور ان کی ساری اعلی حضرت کو رب کریم نے عطا فرمائی بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اسراہ پڑا جانا بس نہ۔ زبانوں کا کلام آج سننے کی اور کچھ سمجھنے کی سعادت ملی انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اور انشاءاللہ اس کے متعلق مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم